اللہ وبرکاتہ الحمد اللہ عب العالمین صلاط والسلام علی سعید المسلیم نبینہ محمد مالا علیہ ومن اجماہین منتب احمد حسان اما بعد باب الکفاتی الخیار کتاب النکاح کا یا کتاب النکاح میں سے ایک نیا باب یہ شروع ہو رہا ہے اور وہ باب ہے زوجین کے درمیان میاں بیوی کے درمیان لڑکا اور لڑکی کے درمیان کفو کا ہونا کیسا ہے اور اس کا کتنی کتنی حد تک اعتبار ہے اور اختیار کا بھی بیان ہے کفو کس کو کہتے ہیں آپ اس کا اردو میں ترجمہ برابری سمجھ لیجئے لائق ہونا سمجھ لیجئے تو اس بارے میں چند حدیثیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کی جائیں گی کفو کا اصل معنی کیا ہے برابری کے جیسے سورہ اخلاص میں اللہ تبارک نے فرمایا کہ ولم یا کل لہو کفو اس کا ترجمہ آپ اردو میں دیکھیں گے تو کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی ہمسر نہیں ہے اب ہمسر کا مطلب کیا ہوتا ہے برابر ہونا یعنی اللہ تعالیٰ کی برابری کے لائق کوئی بھی نہیں ہے تو میاں بیوی کے درمیان برابری ہونا چاہیے کن کن چیزوں میں اس کا فقہ نے کئی چیزوں میں اعتبار کیا ہے ایک تو دین میں اور دین میں کفو کا ہونا یہ سب سے اہم ہے کہ لڑکا جہاں لڑکا دیندار ہو وہیں لڑکی بھی دیندار ہو جیسا کہ اور بھی بہت ساری حدیثیں اس سلسلے میں گزر چکی ہے خاص کر کے لڑکی کے بارے میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا القح اللمت علی مالحہ ولی جمالحہ ولی حسبہ ولی دینا کسی عورت سے چار حیثیتوں کی بنیاد پر چار چیزوں کی بنیاد پر شادی کی جاتی ہے ایک تو مال کی وجہ سے جمال کی وجہ سے حسن کی وجہ سے اس کے حسب اور نصب کی وجہ سے اور دین کی وجہ سے تو اب اس میں چار چیزیں ذکر کی گئی ہیں مال جمال حسب نصب اور دین تو اس میں ایک چیز دین بھی ہے تو دین میں شوہر اور بیوی کا دیندار ہونا لڑکی اور لڑکے کا دیندار ہونا یہ ضروری ہے ایسا ہونا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ابھارا ہے بلکہ حکم دیا ہے فو فر بدات دین اس میں حکم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ دیندار عورت سے شادی کر کے تم کامیابی حاصل کر لو دوسری چیز ہے خریت آزادی اور اس کا اعتبار بھی کسی حد تک ہے شریعت کے اندر یعنی کہ عورت اور مرد کا آزاد ہونا نکاح کے لیے یہ بھی شرط ہے لیکن اگر بیوی بی آزاد ہے اور یا لڑکی آزاد ہے لڑکا غلام ہے تو شادی ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی اس میں اختیار کی بات ہے جیسا کہ آگے حدیث آ رہی ہے تو حریت بھی کفو میں شامل ہے یعنی گویا کہ آزاد مرد اور آزاد عورت ایک دوسرے کے کفو ہیں ایک دوسرے کے برابر ہیں لیکن آزاد عورت اور غلام مرد یہ ایک دوسرے کے کفو نہیں ہیں لیکن شادی کی مثالیں مل جائیں گی آپ کو آگے اس سلسلے میں حدیث آ رہی ہے اسی طرح سے حسب و نسب خاندان خاندان کا ہونا یہ بھی کفوں میں شامل ہے لیکن کیا خاندان کا اعتبار ہوگا یا نہیں ہوگا آگے اس سلسلے میں حدیث آ رہی ہے چوتھی چیز کیا ہے خرفت پیشہ پیشے کا اعتبار شریعت میں ہوگا کہ نہیں ہوگا اس سلسلے میں کوئی ایسی بات نہیں ہے اور بلکہ اہم چیز اسلام کے اندر کیا ہے دینداری ہے باقی اور چیزوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے اسی طرح سے ایک چیز ہوتی ہے مالداری اور تنگی مالداری اور تنگی لڑکی مالدار ہے اور لڑکا غریب ہے فقیر ہے تو گویا کہ کفور نہیں برابری نہیں ہے یہ اور بات ہے کہ رشتہ ہو سکتا ہے اور شادی ہو سکتی ہے جیسا کہ بہت ساری مثالیں حدیث میں بھی گزر چکی ہیں اور آئیں گی تو یہ کئی چیزیں ہوتی ہیں جن میں جن کا اعتبار کیا جاتا ہے شادی کے وقت لیکن اہم چیز جس کی شریعت نے جس کی طرف ترغیب دلائی ہے شریعت نے رگبت دلائی ہے وہ کیا ہے دین ہے یہاں پر اس تعلق سے ایک حدیث پیش کی جا رہی ہے لیکن وہ حدیث کیا ہے ضعیف ہے اس کا اعتبار نہیں ہے کیونکہ آگے صحیح حدیث ہے اس کا اس کے خلاف رد ہے ان نے عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال،, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العرب بعضهم اکفاؤ بعض موالی بعضهم اکفاؤ بعض حاکمی اس وسط اب ونقط عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنما سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرب عربی آپس میں کیا ہے کفو ہے آپس میں ہمسر ہیں اور برابر ہے یعنی عربی لڑکی کی شادی عربی لڑکے سے ہوگی اور اجمی لڑکے کی اب اس سے اس کے بالمخالف اجمی لڑکی کی شادی اجمی لڑکے سے ہوگی ہم؟ یہ کفو بتایا اس کو اور آگے ول موالی باغ ہوم اکفاؤ باغ اور غلام آپس میں آپس میں کیا ہے ایک دوسرے کے کفو ہیں سوائے ہائیک کے جو کپڑا بننے والا ہو اور یا اسی طرح سے اس کے جو سینگھی لگانے والا ہو پنچنگ بولتے ہیں اس کو انگلش میں جو سینگ ہی لگاتے پسنا لگاتے ہیں کپنگ بولتے ہیں کپنگ بولتے ہیں تو اس زمانے میں پرانے زمانے کا جو انداز تھا وہ سینگ لگا کر کے کہیں جو ہے اور وہاں پر زخم تھوڑا سا کر کے پھر مو سے کھینچتے تھے خون مو سے کھینچتے تھے آج کل تو مشینیں آ گئی ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہو کہ دو لوگوں کو دو لوگوں کے پیشے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھا لیکن یہ حدیث کیا ہے ضعیف ہے اسلام میں عرب و عجم کا اعتبار نہیں ہے عرب و عجم کا اعتبار نہیں ہے البتہ اس سلسلے میں اگر کسی عربی لڑکی کی شادی اجمی لڑکے سے ہو رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے جو اصول ہیں شریعت کے وہ کیا کہ لڑکی سے اس کی رضامندی طلب کی جائے گی اس سے پوچھا جائے گا کہ راضی ہو کہ نہیں راضی ہو یہ سب ساری چیزیں ہیں لیکن اگر جو ہے شادی ہو جاتی ہے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ کیا کہتے ہیں ایک دوسرے کے کفو نہیں ہے ایسا نہیں کہا جائے گا بلکہ شریعت میں دین کا اعتبار ہے نینداری کا اعتبار ہے اس کے اس اعتبار کے بعد سارے اعتبار اعتبارات کا کوئی مقام اور مرتبہ اور کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے اسی طرح سے شریعت میں گھر مختلف پیشے ہیں مختلف پیشے اپنانے والے ہیں لوگ ہاں کسی نے کوئی پیشہ اختیار کیا کسی نے کوئی پیشہ اختیار کیا لیکن یہ پیشہ بھی شریعت میں معتبر نہیں ہے کہ ہاں اگر کوئی کیا کہتے ہیں کسی پیشے کے اعتبار سے کوئی کم تر ہو تو اس کی شادی جو ہے اے کسی اعلیٰ حسب نسب کے خاندان کی لڑکی سے نہیں ہو سکتی ایسا کچھ بھی نہیں ہے شریعت میں اس کا اعتبار نہیں ہے البتہ شریعت کے اصول کو سامنے رکھا جائے گا کہ شادی کرنے سے پہلے لڑکی سے پوچھ لیا جائے گا اگر بغیر پوچھے کسی نے کسی ولی نے لڑکی کی شادی اس طرح کے لوگوں سے کر دی مثال کے طور پر عربی لڑکی ہے اس کے باپ نے آدمی لڑکے سے کر دیا اور اس کی رضا مندی نہیں حاصل کی اس سے نہیں پوچھا تو لڑکی کو نکاح کے فسخ کرنے کا اختیار ہوگا کہ لڑکی وہ کہے گی کہ ہم نہیں جائیں گے اور نکاح ختم ہو جائے گا اسی طرح سے پیشے کا اعتبار بھی ہے کہ اگر کسی کے والد والد نے یا ولی نے کسی لڑکی کی شادی کسی کمتر پیشے والے یا کسی اس طرح کے پیشے والے جیسے حجام ہیں پشنا لگانے والے ہیں کپنگ کرنے والے ہیں اسی طرح سے موچی ہیں یا اسی طرح سے اور بھی کسی پیشے والے ہیں تو ان سے اگر کر دیا تو پھر لڑکی کو فسخ کرنے کا اختیار ہوگا لیکن اگر لڑکی راضی ہو گئی تو پھر شادی ہو جائے گی شادی کے اندر کسی طرح کا کوئی حرج نہیں ہوگا یہ حدیث بتایا گیا ہے کہ صنعت کے اعتبار سے ضعیف ہے اور آگے آنے والی حدیثیں کیا ہے اس حدیث کے بالکل خلاف ہے جو صحیح حدیث ہیں صلی اللہ علیہ وسلم قال لها ان مسلم سبحان اللہ فاطمہ بنت قیس یہ قریش خاندان کی ایک مشہور خاتون تھی ان کی شادی پہلے کسی سے ہوئی تھی انہوں نے طلاق دے دیا ابو امر بن حفص کے نکاح میں تھی انہوں نے طلاق دے دیا تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور مشورہ طلب کیا ان کو شادی کا پیغام معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ عنہم اور اسی طرح سے ابو جہم نے شادی کا پیغام دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائی اور مشورہ طلب کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فلا فلا نے مجھے شادی کا پیغام دیا ہے آپ کا کیا مشورہ میں آپ سے رائے طلب کرنے آئی ہوں کہ ان میں سے کس سے میں نکاح کروں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ بڑا اچھا دیا ناسحانہ مشورہ دیا اور فرمایا کہ معاویہ معاویت فصو کل اللہ مالا لہو کہ دیکھو معاویہ تو فقیر آدمی ہے ان کے پاس مال نہیں ہے آگے چل کر کے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہاں مسلمانوں کے خلیفہ بنے تو معاویہ سے شادی کرو گی تو ان کے پاس مال نہیں فقیر آدمی ہے بڑی تنگی کے ساتھ تمہارا گزارا ہوگا اور ابو جہم ہیں ہاں فلا یا اصواہ نہ آتے کہ اپنی لاٹھی اپنے کاندھے سے نیچے نہیں رکھتے ہیں تو اس کا دو مطلب جو ہے شاہ رحین حریف نے بیان فرمایا کہ ایک مطلب تو یہ ہے کہ یہ عورتوں کی بڑی پٹائی کرنے والے ہیں ہاں ہمیشہ ڈنڈا اٹھا رہتا ہے ان کا اور ایک دوسرا مطلب شارحین نے یہ بھی بیان کیا کہ کاندھے پر اپنی لاٹھی رکھے رہتے یعنی اکثر سفر پر رہتے ہیں اکثر سفر پہ رہتے ہیں خیمے کے ڈنڈے وغیرہ جو ہے اپنا اٹھانا رکھنا ڈرنا یہ کام ان کا ہوتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیسرے شخص سے نکاح کا مشورہ دیا اور وہ کون ہے ان کے ہی اسامتبن زید کہ اسامہ بن زید سے تم نکاح کر لو ہاں تمہاری زندگی خوشگوار گزرے گی اور واقعی ان سے نکاح ہوا ان کا اور بڑا برکت والا نکاح ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے سے نکاح ہوا یہاں پر بتانا یہ ہے کہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا جو خاندان قریش کی مشہور اور بڑی حسین و جمیل خاتون تھیں ان کا نکاح کرنے کا مشورہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے دیا اسامہ بن زید بن حارثہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے پھر آزاد کر دیا ان کو آزاد کردہ غلام کے بیٹے اسامہ بن زید تھے ان سے نکاح کا مشورہ دیا تو آزاد عورت اور خاندان قریش کی مشہور خاتون ان کا نکاح کس سے ہو رہا ہے غلام کے لڑکے سے تو اس لیے شریعت میں یہ جو ہے غلامی اور حریت کا زیادہ اعتبار نہیں ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا اور انہوں نے نکاح کیا اور بڑی برکت والی یہ شادی رہی پھر بات یہ ہے کہ لوگ جو ہے عورتیں مجھ سے اس شادی پر رشک کیا کرتی تھی رشک مطلب کہ تمنا کرتی تھی کہ کاشک جو ہے اسامہ سے میری شادی ہو جاتی اللہ کے رسول صلی اللہ وسلم کے کیا کہتے پیارے تھے ہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہاں اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے تھے ظاہر سی بات ہے زید بن حارتہ کے بیٹے تھے اور اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے وقت برزول میں رضول موت میں جب آپ جو ہے مبتلا تھے تو اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ کو مسلمانوں کی کے لشکر کا خلیفہ بنایا تھا اتنی عظیم شخصیت تھی لیکن تھے کون وہ ہاں غلام زادے تھے غلام کے لڑکے تھے لیکن فاطمہ بنتقی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مشورے کو طلب کیا اور اس نکاح یہ نکاح کر لیا انہوں نے بھی جو ہے انہوں نے بھی اپنی خاندانی شرافت کو سامنے نہیں رکھا کہ خاندانی شرافت کی غیرت نے ان کو روک دیا ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے کو نہ طلب کیا ہو نہیں مان لیا کہ اس نکاح سے بہتر کون سا نکاح ہو سکتا ہے جس نکاح کا مشورہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں تو دیکھیے اصل دین میں کیا ہے اسلام میں شادی بیاہ کے تعلق سے دینداری ہے اس کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے خاندانی شرافت ہی میں پڑے رہتے ہیں ہاں خاندانی اونچے خاندان کے ہیں تو اب لڑکیاں بیٹھی رہتی ہیں آ, اب ان کے بالمقابل ان کے مقام اور مرتبے کا کوئی رشتہ آئے گا تب شادی کریں گے نہیں تو لڑکی بیٹھی رہ جائے گی بہت ایسا ہوتا ہے اور کتنی لڑکیاں جو شہروں میں اور بہت سارے لوگوں کے یہاں کتنی لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں وہ کیا دیکھ رہے ہیں کہ جی ہمارے جو ہے خاندان کا کوئی لڑکا نہیں ملا ہمارے مقام اور ہمارے مرتبے والا کوئی لڑکا نہیں ملا اونچی خاندان کا اور مالدار گھرانہ نہیں ملا اس لیے ابھی تک لڑکی بیٹھی ہے میرے بھائی کوئی دیندار لڑکا ملے ہاں گرچے کیا کہتے ہیں کمزور ہی ہو لیکن دیندار لڑکا ملے اس سے شادی کر دو انشاءاللہ برکت ہوگی ہم خاندانی شرافت کو دیکھے صاب اکرام نے نہیں دیکھا ہاں اس زمانے میں جبکہ اہل عرب خاندانی شرافت پر فخر کیا کرتے تھے ہاں لیکن اسلام آیا اسلام نے بڑی سخت چوٹ لگائی یہ خاندانی حسب و نصب کا جو بھید بھاؤ اس زمانے میں تھا اتنی کاری زرب لگائی اور اتنی سخت چوٹ لگائی کہ وہ سب جو ہے خاندانی جو بت تھے وہ سب کیا ہے ٹوٹ گئے اس طرح کے واقعات سے وان ابی ہو رضی اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وکال حجام ابو داوداک یہ بھی ازیز کیا کہتے ہیں صحیح حسن ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو رض کے راوی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاندان کو ایک خاندان تھا انصاری خاندان یعنی یہ عربی بڑا خاندان تھا انصار میں سے ایک قبیلہ تھا بنو بیاضہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ ابو ہند کی تم ہاں ابو ہند کی شادی کر دو اور ان کے یہاں رشتے لے کر کے جاؤ یعنی ان کے ہاں رشتہ کرو ان کی شادی کرو ان کی بیٹیاں ہو تو ان کی بیٹیوں سے شادی کرو جبکہ یہ ابو ہند جو ہے یہ بنو بیادہ کے آزاد کردہ غلام تھے آزاد کیے ہوئے غلام تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ابھارا کہ تم لوگوں نے آزاد کر دیا پھر بھی وہ مسلمان ہے اچھا اسلام ہے ان کا تو تم لوگ شادی کرو آپس میں یہ نہیں کہ کیا کہتے ہیں وہ تم آزاد ہو اور یہ غلام تھے پھر آزاد ہوئے تو پھر جو ہے رشتہ نہ کرو ایسا نہ کرو تو اس حدیث سے بھی پتا چلا آگے روایت میں ہے کہ وکان حجامن کیا تھے وہ پشنا لگانے والے تھے کپنگ کرنے والے تھے ان کا یہ پیشہ تھا اور آج نائی کو بھی حجام کہتے نائی کو بھی حجام کہتے نا کیونکہ پرانے زمانے میں شاید کبھی جو ہے نائی لوگ یہ کام کرتے رہے ہوں نئی لوگ یہ کام کرتے ایسے عربی زبان میں تو حلاق کا لفظ آتا ہے لیکن اپنے ہاں جو ہے حجام بھی ہی مشہور ہیں مشہور ہے کہ ہی نہیں نائی کو حجام بھی کہتے ہیں تو اس میں اس بات کا بھی پتہ چلا دو اعتبار سے کہ ایک تو وہ غلام تھے اور آزاد کردہ غلام تھے اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ان کا پیشہ بھی کوئی اعلیٰ پیشہ نہیں تھا بلکہ کیا کہتے ہیں معاشرے کا کم ترین یعنی اچھی نظر سے نہ دیکھے جانے والے والا پیشہ تھا ان کا لیکن پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے خاندان کو کہا کہ ان سے شادی کرو کراؤ میں تو اس سے بھی جو ہے خاندانی اور اسی طرح سے پیشے والا جو معاملہ ہے اس کی بھی تردید ہوتی ہے اور شریعت نے اس چیز کا اعتبار نہیں کیا اسی طرح سے اور بھی اس طرح کے واقعات ملتے ہیں اور بھی واقعات ملتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوفی زاد بہن کی شادی یا پھوفی زاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوفیزات بہن کی شادی کس سے ہوئی تھی زید بن حارثہ زینب بنتجہاز کی شادی زید بن حارثہ سے ہوئی تھی پھر بہرحال آپس میں کچھ کسی بنیاد پر وہ بنیاد جو ہے غلام اور جو ہے آزادی غلامی اور آزادی کا مسئلہ نہیں تھا کسی اور وجہ سے بہرحال آپس میں جو ہے وہ نباہ نہیں ہو سکا تو طلاق ہو گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کر لی زینب نب تجھار سے تو دیکھیں وہ بھی ایک مثال ہے اسی طرح سے عبد الرحمان ابن آؤف ہاں جو قریش خاندان کے مشہور معروف آدمی تھے انہوں نے اپنی بہن حالہ کی شادی کس سے کی تھی پتہ ہے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو کہ آپشی غلام تھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ان کو آزاد کیا تھا تو اس طرح کی مثالیں ہم سب کے لیے آج کے دور میں آج کے دور میں ہم سب لوگوں کی آنکھیں کھولنے والی ہیں یہ چیز کیونکہ آج کے دور میں میرے بھائیوں ہمارے یہاں اپنے ہندوستان پاکستان وغیرہ میں ذات برادری کا خاندان کا بڑا بھید بھاؤ چلتا ہے بہت ایسا ہوتا ہے کہ جو ہے لڑکی کی شادی بہن کی شادی اپنی بیٹی کی شادی کسی جو ہے خاندان کے ایسے لڑکے سے کر دیتی ہے جس کا عقیدہ صحیح نہیں اور پرست ہے مشرک ہے شرک کرتا ہے لیکن کیا ہے خاندان کا لڑکا اس لیے اس سے کر دیا ہاں بالکل جائز نہیں ہے یہ بالکل درست نہیں بلکہ کیا کہتے ہیں جو صحیح عقیدے والے ہوں ان کو آپس میں شادی ایک دوسرے سے کرنا چاہیے ایک دوسرے کی لڑکی لانا چاہیے لے اور کیا کہتے ہیں دوسرے شادی, شادی کرنی چاہیے کس چیز کو دیکھ کر کے عقیدے کو دیکھ کر کے توحید کو دیکھ کر کے دینداری کو دیکھ کر کے اسلام نے ان سب ساری چیزوں کو مٹا دیا ہے اسی طرح سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے اپنی بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالی انہا کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کے لیے پیش کیا نبی وسلم سے شادی سے پہلے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیش کیا ہاں? کہ میری بیٹی سے شادی کر لیجئے سلمان فارسی فارس کے رہنے والے کہاں کہاں سے گھوم کر کے حق کو تلاش کرتے ہوئے مدینہ پہنچے فارس کے رہنے والے فارسی ان نسل تھے وہ ہاں لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جو خاندان قریش کے ایک معزز ہستی تھی اور اسی طرح سے ہاں? آگے چل کر کے خلیفہ بھی بنے انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی جو ہے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پیش کیا کہ شادی کر لینے کہا کر لیں لیکن بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد میں ان کی شادی ہوئی تو یہ اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے ہیں اس کا ہم سب کو خیال کرنا چاہیے اور عمل کرنا چاہیے آج کے دور میں واقعی دینداری لوگوں کو پسند ہی نہیں ہے لڑکے کو بھی لڑکی کو بھی لڑکا اگر ہے تو کہاں کہاں سے کیسی کیسی لڑکیاں ڈھونڈتا ہے ہاں تو دینداری کو پسند کرنا چاہیے اور لڑکی والے کو بھی چاہیے کہ اپنا داماد تلاش کرے ہاں یا اسی طرح سے بھائی اپنی بہن کے لیے رشتہ تلاش کرے تو دیندار ہو دیندار لڑکے کو تلاش کرے اور دینداری کو ترجیح دے گرچہ خاندانی شرافت نہ ہو اونچے خاندان کا نہ ہو مالدار نہ ہو بہت زیادہ لیکن عزت دار ہو ہاں تو اس سے شادی کر دینی چاہیے اسی طرح سے پیشے کا بھی آ, وہ نہیں کرنا چاہیے کہ فلا پیشے کہاں ہاں کیوں اس لیے کہ شریعت میں دیکھیں یہ مثالیں ہیں اور آج کی مثالیں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی مثالیں ہیں جبکہ اس زمانے میں خاندانی نسل کا آ, آ, خاندانی نسل پر لو لوگ جو ہے بڑے بڑے قصیدے کہے جاتے تھے اپنی خاندان کی شرافت اور خاندان کی تعریف میں آ, لمبے لمبے قصیدے کہہ جاتے تھے اس زمانے میں کتنا خاندانی غرور تھا آپ اندازہ نہیں کر سکتے لیکن جب اسلام آیا تو لوگوں نے سب کو توڑ دیا ساری ان سارے بتوں کو پاش پاش کر دیا اللہ تعالی توفیق فرمائے پانا عیشت رضی اللہ تعالیٰ آنہا قالت خیر بری رت والا زو جہا ہی متفقن علیہ ولی مسلم آنہا انا عبدن۔ وفی روایتن الحا کالمت وصحا ان عباس ردی اللہ تعالیٰ عنما بخاری بریرا رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر شاید پیچھے زکوٰۃ وغیرہ کے مسائل میں گزر چکا ہے کہ وہ لوڈی تھیں تو انہوں نے اپنے آقا سے مکاطبت کروا لیا تھا مکاتبت کا مطلب کیا ہاں؟ کہ ہم ہاں ایگریمنٹ کر لیا تھا کہ اتنا پیسہ ہم کو دے دیں گے تو پھر ہم آزاد ہو جائیں گے تو جو آکا بھی مان لیتے تھے اور وہ اتنا پیسہ جمع کر دیتے تھے تو غلام آزاد ہو جایا کرتے تھے تو بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنے غلام اپنے آقا سے یہ ایگریمنٹ کر لیا معاہدہ کر لیا کہ ہم اتنا پیسہ دے دیں گے تو ہم آزاد ہو جائیں گے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے انہوں نے مدد طلب کی قدرت آشرد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں تمہاری مدد کروں گی پیسہ دے دوں گی آزاد ہو جاؤ گی ہاں ان لوگوں نے کیا شرط لگائی تھی کہ ولا جو ہوگا وہ ہمیں ملے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا الولا لمن آتک ولا کیا ہوگا ولا کا مفہوم میں سمجھا چکا ہوں کہ آزادی کسی کو آزاد کرنے کے بعد جو آزادی کی نعمت ہوتی ہے یا آزادی کا جو حق ہوتا ہے وہ کس کو حاصل ہوتا ہے آزاد کرنے والے کو کہ اگر وہ غلام جس کو آزاد کیا وہ فوت ہو گیا آلؤں فوت ہو گئی تو جو اس کا حق ہوگا ارے اس کا جو مال ہوگا اگر اس کے خاندان میں کوئی نہیں ہے تو آزاد کرنے والے کو ملے گا تو ایک لمبا قصہ ہے جب یہ آزاد ہو گئی تو ان کے شوہر کون تھے مغیف ان کے شوہر تھے مغیف اور حد درجہ بریرہ رضی اللہ تعالی انہا سے انہیں محبت تھی میاں بیوی تھے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بڑی محبت کرتے تھے ان سے ہاں لیکن جب بریرہ رضی اللہ تعالی انہا آزاد ہو گئی تو انہوں نے جو ہے اپنے آپ کو مغیض سے الگ کر لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو مغیث تمہارے لیے پریشان رہتے ہیں تم ان کی زوجیت میں رہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کھل کر کے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ شریعت کا اور آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی یہ حکم نہیں ہے مشورہ ہے تو انہوں نے کہا کہ پھر میں اپنی آزادی کو پسند کرتی ہوں میں مغیش کے ساتھ نہیں رہوں گی تو ادرت آشر ضلع تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ بریر ضلع تعالیٰ عنہ انہا کو ان کے شوہر کے سلسلے میں اختیار دیا گیا چاہے تو ان کے ساتھ رہیں چاہے تو نہ رہے کب ہے ہی جب وہ آزاد ہو گئی تو یہاں پر یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر میاں بیوی بی دونوں غلام ہیں اور اگر بیوی بیوی آزاد ہو گئی بیوی بی آزاد ہو گئی تو بیوی بی کو اختیار ہے چاہے تو اپنے شوہر کے ساتھ رہے اور چاہے تو نہ رہے اور اگر نہیں رہنا چاہتی ہے تو وہ انقافست ہو جائے گا ختم ہو جائے گا معاملہ کیونکہ یہاں پر یہ اب کفو کا معاملہ آ گیا ہے یہاں پر کیا ہے کفو کا اور برابری کا معاملہ آیا ہے شریعت میں اس برابری کا اعتبار ہے لیکن اگر جو ہے خیال کیا جائے تو بہتر ہے پرانے رشتے کا مسلم یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے اور ایک لمبی حدیث ہے جس کا مختصر میں نے پیش کیا اور مسلم صحیح مسلم کے اندر عائشہ اللہ تعالی عنہ ہی سے ہے کہ باقاعدہ اس بات کی سراحت ہے ان نزو جہاں کا کہ ان کے شوہر جو ہے وہ کیا تھے غلام تھے اور ایک دوسری روایت ہے کہ وہ آزاد تھے لیکن آزاد ہونے والی کی روایت کے مقابلے میں یہ ہے اب اب یعنی غلام ہونے والی جو روایت ہے یہ زیادہ صحیح ہے اور اسی طرح سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہما کی بھی روایت ہے صحیح بخاری کے اندر کہ وہ ان کے جو شوہر مغیث تھے وہ غلام تھے آزاد نہیں تھے اسی وجہ سے انہوں نے کس کو پسند کیا کہ ان سے الگ ہو جانا پسند کیا اب کوئی بات رہی ہوگی اسی وجہ سے جب شریعت نے جب اختیار کیا تو بھائی اب اختیار میں جو آدمی پسند کرے اسی وجہ سے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفارش کو بھی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشورہ دیا تو پوچھا ان سے کہ کیا آپ کا یہ حکم ہے شریعت کا یہ حکم ہے یا یہ کہ مشورہ ہے تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ مشورہ ہے تو پھر وہ آزاد ہو گئی اور اپنے آپ کو الگ کر لیا بحاک ابن فیروزہ الدائلمی عن ابیہی رضی الله تعالی عنہ قال قلتو یا رسول اللہ انی اسلمتو وتحت اختان فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم قلق ایتاہما شئت مواہو احمد والاربع اللہ النسائی وصحابہ ابن حبان الدار قطع وربحقی وعاللہ حدیث کیا کہتے ہیں حسن ہے وہ سارے علماء نے جس کو حسن قرار دیا ہے وحاد تابعی ہیں فیروز الدیلمی ان کے والد ہیں ان سے یہ روایت کرتے ہیں اپنے والد سے کہ انہوں نے جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اسلام لا چکا ہوں اور میری زوجیت میں میرے نکاح میں دو بہنیں ہیں دو سگی بہنیں ہیں میں کیا کروں اب کیونکہ اس وقت تک اس طرح کے دو بہنوں کو ایک ساتھ رکھنے کی حرمت ثابت ہو چکی تھی نازل ہو چکی تھی جیسا کہ سور نسا میں چوتھے پارے کے آخر میں بہت سارے سات رشتے ہیں جن کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے نسبی اور رضاعی اور اسی طرح سے سسرالی کچھ رشتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے جس کو تم چاہو طلاق دے دو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دیا ان کو کیونکہ اب ایک ساتھ تو نہیں رکھ سکتے جب شریعت کا حق میں نازل ہو اب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے تو الگ بات تھی لیکن اب مسلمان ہو چکے ہیں تو شریعت کا قانون ان پر نافذ ہوگا چنانچہ انہوں نے آئے, کسی ایک کو طلاق دے دیا اس کی تفصیل آ, یہاں پر نہیں ہے تو ایسا بھی ہے کہ اگر اس طرح کا معاملہ ہو آج کل کے دور میں تو نہیں لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی غیر مسلم ایسا آ, کسی نے کیا ہو پھر اس کے بعد جو ہے وہ مسلمان ہو گیا ہو تو یہی مشورہ اس کو دیا جائے گا کہ ان دونوں میں سے جس کو چاہے رکھے اور جس کو چاہے تلاب دے دے دونوں بہنوں کو ایک ساتھ نہیں رکھ سکتا کسی طرح سے اور کچھ ایسے جاہلوں کے بھی واقعات ملتے ہیں جو ایسا رکھتے ہیں آ, ساؤتھ انڈیا اسی بن کرتے ہیں جی غیر مسلم یہ ہے کہ شادی کرتا ہے غیر مسلموں میں اگر وہ لوگ اگر اسلام قبول کریں تو جی جی حضور بھائی نے سوال کیا کہ ساؤت میں مامو بھانجی سے شادی کر لیتا ہو سکتا ہے چچا بھتی جی سے بھی کر لیتا ہو لیکن جو ہے اس طرح کے جتنے بھی حرمت والے رشتے ہیں جتنے بھی حرمت والے رشتے ہیں اگر کوئی غیر مسلم ہے اور اس نے کسی شریعت کے مطابق جو رشتے حرام ہیں اس نے کسی ایسی عورت سے خاتون سے شادی کر رکھی ہے جو شریعت میں حرام ہے اگر وہ مسلمان ہوتے ہیں یا کوئی ہوتا ہے اسلام لاتا ہے تو پھر وہ رشتہ ختم کر دیا جائے گا وہ رشتہ ختم کر دیا جائے گا اور وہ سمجھ لیجیے طلاق کیا وہ ختم ہی ہو جائے گا اور اس کو باقی نہیں رکھا جائے گا وہ کسی دوسری عورت سے کسی دوسری لڑکی سے شادی کرے جتنے بھی حرام رشتے ہیں جی ایسی بھی بغیر لڑکی کی اجازت کی شادی جائز نہیں ہے درست نہیں ہے جی درست نہیں ہے شریعت نے حکم دیا ہے کہ کسی صورت, کسی, صورت کسی صورت میں بھی جائز نہیں لڑکی کو تیار کیا جائے راضی کیا جائے سمجھایا جائے وعن سالم عن نبيه أن غيلان ابن سلمة أسلم وله عشرون نسوة فأسلمنا معه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير منهن أربع راه أحمد والترمذي وصحه ابن حبان والحاكم وعاله البخاري وبزرعه وحاتم والحديث حق صحه بعض العلماء یہ حدیث بھی کیا کہتے ہیں حسن درجے تک بعض علما ہیں بعض لوگوں نے اس کو صحیح قرار دیا ہے کچھ اس کے شواہد اور دوسری روایتیں ہیں ایسی کہ سالم اپنے والد سالم کون ہے معلوم ہے نہیں آپ لوگ سالم بن عبد اللہ ابن عمر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے سالم تابعی ہیں وہ اپنے والد عبداللہ ابن عمر سے رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ غیلان بن سلمہ غیلان بن سلما صحابی تھے وہ اسلام لے آئے اور ان کے نکاح میں دس بیویاں تھیں کتنی دس عورتیں ان کے نکاح میں تھیں تو جب اسلام لے آئے تو اب اگر کسی کی زوجیت میں دس بیویاں ہوتی ہیں تو اگر مسلمان ہوتا ہے تو کیا حکم ہوگا <سلام> وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ ان دس بیویوں میں سے چار کو وہ اختیار کر لے باقی کو طلاق دے دے تو شریعت میں اس سے زیادہ چار کی اجازت چار کے سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ ہاں آپ کی خصوصیت تھی اور آپ کی بیویاں مائیں مومنین کی مائیں ہیں اس لیے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت اور دوسری طرف یہ اس وجہ سے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں ہاں کتنی بیویاں تھیں گیارہ بیویاں تھیں تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ باقی امتی امتیوں کے لیے ہاں زیادہ سے زیادہ چار کی اجازت ہے گنجائش ہے اور ضرورت ہے اس بات کی کہ لوگ عمل کریں والم نے عبا سے نبی اللہ تعالی عنہما قال رد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابن زینب زئی نبا اللہ ابن ربیع بعد ست سنی سنین نکاہل الاول حدیف نکاحن روا احمد وسائی وساح احمد یہ حدیث ضعیف ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ رحما بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی زینب رضی اللہ عنہ کو ابو العص ابن الربی کے پاس ان کے اسلام لانے کے بعد چھ سال کے بعد ان کی ان کی طرف لوٹا دیا یا ان کے سپردے کر دیا چھ سال کے بعد یعنی یہ مطلب ہے کہ زینب رضی اللہ تعالی انہا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام پیش کیا تو وہ بھی ایمان لے آئی کیونکہ شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کب ہو گئی تھی آپ جب پچیس سال کے تھے تو جب اسلام پیش کیا 40 سال کے بعد تو تمام بچے تقریبا جو ہے ہاں ہو چکے تھے تو یہ مسلمان ہوئی اور ان کی شادی ہوئی تھی العاص ابن الربی کے ساتھ لیکن وہ مسلمان نہیں ہوئے جب وہ مسلمان نہیں ہوئے تو پھر زینب رضی اللہ تعالی ہجرت کر کے مدینہ آ گئی اور وہ مکہ ہی میں رہ گئے اور غزہ بدر کے موقع پر قیدیوں کے ساتھ وہ بھی پکڑ کر کے آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں ان کو جو ہے بغیر کچھ فدیہ لیے ہوئے چھوڑ دیا تھا اور اس کی وجہ یہ کہ سب لوگوں سے کہا گیا کہ بھائی کچھ نہ کچھ چیزیں تم پیش کرو تاکہ چھوڑ جاؤ یا تم قرآن یہ تعلیم تعلیم دے دو پڑھنا لکھنا سکھا دو تو اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ مقرر کیا تو العاص کی طرف سے فدیہ میں کیا آیا ایک ہار آیا جس کو کس نے دیا تھا ذہن رضی اللہ تعالی عنہ نے کو چھڑانے کے لیے دیا था۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہار کو دیکھا تو ہاں آپ غالباً یہ ہے کہ آپ آپ دیدہ ہو گئے ہاں آنسو آ گئے آپ کے کیونکہ وہ کس کا ہار تھا آپ کی ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وہ ہار تھا جو ان کے پاس تھا تو بہرحال وہ زینب کے پاس واپس لوٹا دیا اور ان کو چھوڑ دیا گیا بہرحال روایت میں یہاں پر چھ سال ہے جبکہ یہ چھ سال کے بعد نہیں واپس کیا تھا بلکہ زیادہ سے زیادہ تین سال کے اندر کی مدت تھی کیوں اس لیے کہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت کیا تھا ہجرت کیا غالباً سن دو ہجری میں دو ہجری میں ہجرت کیا مکہ سے جب یہ غزوہ بدر کے موقع سے پکڑ کر کے واپس لائے پکڑ کر کے آئے قیدی بن کر کے اس وقت تک زینب رضی اللہ تعالی نے کہاں تھی مکہ میں تھی مکہ میں تھی تو الگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھوڑ دیا اور کہا کہ دیکھو زینب کو میری بیٹی کو وہاں سے بھیج دو تو انہوں نے واقعی بھیج دیا اور ہجر کر کے وہ آئیں تو گویا کہ سن دو ہجری میں غزوہ بدر ہوا تھا سن دو ہجری میں غزوہ بدر ہوا تھا تو اور یہ اسلام قبل آئے اسلام کب لے آئے صحیح روایت کے مطابق یہ ہے کہ یہ اسلام سلاح حدیبیہ سے پہلے لے آئے اور سلاح حدیبیہ کا جو زمانہ ہے وہ سنسات ہجری ہے سنسات ہجری ہے تو سنسات ہجری کے شروع میں یہ ایمان لے اسلام لے آئے تو دو ہجری کے بعد یعنی گویا کہ تین ہجری کے شروع میں حضرت زیرب رضی اللہ تعالی پہنچی اور سات ہجری کے شروع میں یا آخر میں یہ مان لیا تو یہ چھ سال بیچ میں بنتے ہی نہیں ہاں تین یا چار سال ایسے بنتے ہیں تو صحیح یہ ہے کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے البتہ دوسری روایت ہے جس میں کم مدت کا ذکر ہے وہ صحیح ہے البتہ یہ مسئلہ اپنی جگہ پر درست ہے یہ مسئلہ اپنی جگہ پر درست ہے کہ اگر میاں بیوی بی میاں بیوی اگر کافر ہو اگر بیوی مسلمان ہو جاتی ہے شوہر بعد میں اسلام لے آتا ہے تو پھر اگر بیوی نے ہاں شادی نہیں کر لی ہے بیوی کو اختیار ہوتا ہے ایک عدت کے بعد جو ہے وہ شادی کر سکتی ایک عدت اس وجہ سے تاکہ وہ اگر لڑکا وغیرہ ہو تو پتہ چل جائے کہ ہاں بھائی ایک عدت کہہ لیجئے یا ایک ماہ کہہ لیجئے جو استبرائے رحم, رحم کے لیے کہ پتہ چل جائے کہ ہاں پیٹ میں بچہ وغیرہ تو نہیں ہے اس کے بعد وہ عورت جو ہے اگر شوہر اسلام نہیں لے آیا تو ایک مہینے کے بعد پاک ہو جانے کے بعد وہ عورت شادی کر سکتی ہے شادی آزاد ہو چکے وہ مسلمان ہو چکی اب کا. لیکن اگر عورت نے شادی نہیں کی ہے انتظار کیا ہے شوہر کا اور شوہر بھی مسلمان ہو جاتا ہے تو پھر ہاں صحیح بات یہی ہے صحیح بات یہی ہے کہ ان میں تجدید نکاح کی ضرورت نہیں ہوگی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت زمانے میں کتنے لوگ میاں بیوی آپس میں ان کا اسلام آگے پیچھے ہوتا رہا ہے لیکن ایک مثال بھی نہیں ملتی جس سے یہ پتا چلتا ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے پوچھا ہو یا کسی کا تجدید نکاح کرایا ہو کسی کی تجدید نکاح نہیں کروایا یہی بات صحیح اوریب رحمت اللہ علیہ نے زاد الماد کے اندر اس بات پر روشنی ڈالی اور اسی کو اختیار کیا ہے کہ آپس میں نکاح کی ضرورت نہیں اگر میاں بیوی بیوی ایمان لے آئی یا میاں شوہر ایمان لے آیا اور بیوی بعد میں ایمان لے آئی اور انتظار کر رہا ہے شوہر تو لوگ مسلمان ہو جانے کے بعد پھر تجدید نکاح کی ضرورت نہیں ہے یہی صحیح ہے لیکن بہت سارے اور اہل علم کہتے ہیں کہ نہیں اسی حدیث کے پیشے اس حدیث نہیں ہے دوسری روایت آگے آ رہی ہے جو کہ ضعیف ہے دوسری روایت آگے آ رہی ہے جو کہ ضعیف ہے اور صحیح روایت جو ہے جس میں جو ہے کیا کہتے ہیں دو سال یا تین سال کی کا وقفہ ہے وہ صحیح ہے وہ صحیح ہے تو اس بنیاد پر تجدید نکاح کی ضرورت نہیں ہے ہاں یہی صحیح ہے کیونکہ کوئی بھی مثال نہیں ملتی اور جس روایت میں تجدید نکاح کی کا ذکر ہے وہ روایت صحیح نہیں ہے جیسا کہ آگے امر بن شعیب اللہ ان کی روایت ہے تابعی ہے انمر بن شعب انبی ان ان جدید صلی اللہ علیہ وسلم ابنتا رد ابن تین ابلاس بنکاہ جدید حدیث ابن حدیث ابن عبداسن اجود وسنادن ولا حدیث امر بن شعیب امر بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے ہاں والد سے اور وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی زینب کو ابو العص کے پاس واپس کر دیا نئے نکاح سے پیچھے کیا ہے پچھلی روایت کیا ہے اس میں بس سال کا فرق ہے لیکن صحیح روایت کیا ہے کہ سا, چھ سال کی مدت نہیں تھی کم کی مدت تھی ہاں ورنہ واقعہ صحیح ہے اب بن نکاح الاول پہلے ہی نکاح سے اور اس روایت میں کیا ہے نئے نکاح سے نئے نکاح سے امام ترک احمد اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سند کے اعتبار سے اس روایت کے مقابلے میں عبداللہ اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی روایت کیا ہے وہ زیادہ صحیح ہے اس روایت کے مقابلے میں ایک بات اور آگے کہہ رہا ہے عمل والا حدیط امر بن شعائب لیکن عمل جو ہے وہ امر بن شعائب والی حدیث پر ہے لیکن امام تزیر رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جو قول ہے یہ عام قول نہیں ہے بلکہ اس حدیث پر عمل صرف اہل عراق کیا کرتے تھے یہی وجہ کہ آج احناف کے یہاں اگر میاں بیوی مسلمان ہو جاتے ہیں ہاں اگر شوہر پہلے مسلمان ہوتا ہے اور بیوی بعد بی میں مسلمان ہوتی ہے آگے پیچھے اسلام ہو جاتا ہے تو ان کو دونوں کو پھر سے نکاح کرنا پڑے گا یہ ایسا ہے جبکہ پوری تاریخ میں جو ہے ایسا ثابت نہیں ہوتا اور یہ حدیث کیا ہے ضعیف حدیث ہے ممکن ہے ان لوگوں کو واقعات نہ ملا حدیث نہ ملی ہو یا اسی طرح سے یہ کہ استہاد کیا ہو الگ بات ہے کیونکہ حدیث ہے اور حدیث کے پیش نظر انہوں نے ایسا فیصلہ کیا لیکن یہ حدیث کے ہے کے اعتبار سے ضعیف ہے لہذا نئے نکاح کی ضرورت نہیں ہے چل حدیثیں اور ہیں لیکن وقت پہ ہو گیا ہے اس لیے یہی پر درسک روکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم و وحمد نئے